وفات اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم قوم يقرؤون لا يعلمون الكتاب الا امانيا وانهم الا يقولون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم فَمَا يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبُوا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ صدق اللهُ ومَن قالَ العُزَيْمُ وصدق رسولُه النبيُّ الكريمُ الأمينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا ملولانا محمد ومالک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبجیم <تصفح> حاضرین صاحب السلام علیکم قرآن مجید فقان حمید کیقان شریف کی آیت نمبر اٹھتر تک ماہانہ ترس قرآن مجید فرقان حمید قدر تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا آج ان شاء اللہ تعالی سورہ مطالعہ شریف کی اسی آیت نمبر اٹھتر سے ہی آغاز کرتے ہیں اللہ تبارہ کا مطالعہ شرح صدر عطا فرما اور سنانے اور سننے کے بعد اپنی اس نارین کتاب کے احکام کو عملی زندگی کے اندر ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہو گزشتہ آیات بشیناتھ کے اندر یہ بود کا تذکرہ چل رہا تھا اسی تذکرے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت نمبر اٹھتر کے اندر ان کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ جن کو کتاب دی گئی تو جن کی طرف نازل کی گئی اور ان میں پھر دو قسم کے لوگ تورات کے ساتھ وابستہ ہوئے ایک ان کے علماء جنہوں نے اس کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور دیدہ دانستہ حکم خدا سمجھ کر اس کو اس کے احکام کو تورات شریف کے احکام کو چھپایا بھی اور ان کے اندر تحریف بھی کی یعنی وہ احکام دو طرح کے تھے ایک حضور الاسلاۃ اسلام کی تعریف و توصیف آپ کی عظمت و شان جو تورات میں بیان ہوئی تھی آپ کے خلفائے اربع کی تعریف تو بیان ہوئی انہوں نے آپ الاسلاۃ اسلام کی اس تعریف کو بھی چھپایا اور وہ احکام جو ان کے نفس کے خلاف تھے ان کو بھی جانتے ہوئے کہ یہ حکم خدا ہے اور ہمیں ہی دیا گیا ہے تو جانتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی آغام چھپا لی ایک ان کا گروہ وہ ہے جو آیت نمبر اٹھتر کے اندر اللہ تبارا کا و تعالی بیان فرماتا ہے ترجمہ کم سلیمان اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا توجہ ہے جب چھوٹی کتاب کی بات ہو تو اس سے بڑی کتاب کی بات سمجھائی جاتی ہے چھوٹی کتاب کے احکام پر چلنے کی جب جزا بیان ہو تو بڑی کتاب کے احکام پر چلنے کی جزا اس سے سمجھی جاتی ہے چھوٹی کتاب کے احکام پامال کرنے کی جب سزا اور بدلہ بیان کیا جائے تو اس سے بڑی کتاب کے احکام کو پامال کرنے کی سزا اور بدلہ سمجھایا جاتا ہے تو اللہ تبارا کا وطال بات تو کر رہا ہے ان کی بنی اسرائیل کی یہود کی جنہوں نے تورات کے کام چھپائے اور تبدیل کیے تو بات امت مسلمہ کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ قرآن باغ میں جو آئی ہے تو یہ تو ہماری کتاب ہے تو ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا چھوٹی کتاب کے ساتھ اور عذاب میں مبتلا ہو گئے اگر تم بڑی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو گے تو تم بھی بچ نہیں سکو گے فرمایا کہ ان میں کچھ انپڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے مگر اللہ امانی مگر زبانی پڑھ لینا تفسیر کر رہے ہیں کہ امانی جو ہے نا امنیت ان کی جمع ہے اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانی سے مراد امانی سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بغیر تحقیق کے مان لی تھی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اب دوستو توجہ یہ جو پہلا معنی ہے یہ زیادہ واضح ہے اس لیے تفسیر کرتے ہیں جب وہ پہلا معنی بیان کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ صحیح معنی وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا اس سے پتہ چلا کہ جو زبانی صرف جانتے تھے وہ جو کتاب کو معنی کے ساتھ جانتے ہیں جو کتاب کے تورات کے معانی مفاہیم اس کی تشریح تفسیر توضیح جو جاننے والے علماء تھے نا ان کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا اور انہوں نے اس کے اندر تحریف بھی کی اس کے احکام کو چھپایا بھی تو جو صرف زبانیں پڑھ لیتے تھے انہوں نے ان کے پیچھے لگ کر ان کی اتباع میں ان کی اقتدا میں ان کی پیروی میں احکام خداوندی کو پشت کر دی اور گمراہ ہو گئے جیسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر عالم بھی کوئی بات کرے نا تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے بہت قسمت والے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں دیکھو صحابہ کرام کے متعلق تمام امت کا عقیدہ ہے کہ وہ سب عادل ہیں فکہ ہیں مضبوط ہیں محفوظ ہیں لہذا ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جب صحابی سے اگلا بندہ جو حدیث روایت کر رہا ہے توجہ کرنا میری بات پہ صحابی سے جو بعد والا آدمی وہ تابعین میں سے ہے وہ جو حدیث روایت کر رہا ہے تو اس کی ماں کہنا علمائے اسماور رجال تفتیش کرتے ہیں اس کی تاکیق کرتے ہیں اس کا حافظہ کیسے تھا اس کا کردار کیسے تھا توجہ نہیں کی معاملات میں یہ کیسے تھا, تھا اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ کہیں غلط بات محبوب خدا کی طرف یہ منسوب نہ کر دے اور اس کو حدیث نہ بنا دے تو, تو یہاں بھی دیکھیں مالک تعداد فرماتا ہے ونحم اللہ یا ضم وہ جو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں نا یا کچھ اپنی من گھڑت باتوں کی اتباع کر رہے ہیں اللہ اکبر اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا اور آگے وہ تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے علماء نے ایک تو تھے نا زبانی اب جیسے ہمارے اندر بھی کچھ وہ ہیں جو صرف قرآن کو زبانی پڑھنا جانتے ایسے ہی ہے جی اور کچھ ہمارے اندر وہ بھی ادرات ہیں جو قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں توجہ تفسیر کو جانتے ہیں تشریح کو جانتے ہیں لغت کی جو بحث ہے اس کو جانتے ہیں اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو جانتے ہیں توجہ رکھنا اور کچھ ان سے بھی آگے وہ ہیں جو قرآن کے اندر جو مالک تعلی کی ہر آیت میں مراد ہے اس تک پہنچتے ہیں کچھ وہ ہیں جو صرف زبانی تلاوت کرتے ہیں مسجد میں گھر میں کر لیتے ہیں بس ان کے گمراہ ہونے کے شبا ہے کہ نہیں امکان ہے اور گمراہ یہ پڑے ہیں خالی زبانی پڑھنے والے تلاوت قرآن کے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہیں یہ تو رات کی یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو الفاظ کے اندر الجھا ہوا ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر وہ الفاظ کے اندر جو بحث ہے کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا اس شکل میں کیسے بنا اس کے اندر تعلیم کیا ہوئی اس سے کیا حذف ہوا کیا اضافہ ہوا سیما کون سا ہے اور یہ جناب سے اقسام میں سے کیا ہے افط اقسام میں سے کیا ہے شش اقسام میں سے کیا ہے بلادت کے اعتبار سے اس کی فصاحت کیا ہے بلاغت کیا ہے منفی اعتبار سے اس کے اندر نقطے کیا ہیں ایک یہ طبقہ ہے جو الفاظ کے اندر مگن ہے اس کو ترجمہ بھی صحیح آتا ہے وہ بالکل صرف و نحو کے مطابق ترجمہ کر لیتا ہے بات پہ غور کرنا اس کی فصاحت و بلاغت کو بھی بیان کر لیتا ہے لیکن جو خالق کے کائنات کی مراد ہے نا اس تک وہ نہیں پہنچ پاتا اس کا نام ہے علماء الفاظ علماء علماء تو ہیں علماء میں تو ان کا نام ہے لیکن خالی الفاظ تک ہیں الفاظ کو جانتے ہیں توجہ کرنا ذرا ان کے اندر بھی امکان ہے گمراہی کا اور کئی ہم دیکھ رہے ہیں گمراہ جن کو سیکھے سارے آتے ہیں قرآن پاک کے نحوی حویباس پورے قرآن پر کر لیتے ہیں ایک ایک لفظ کو ایک ایک لفظ وہ سترسی اسی سے نکال لیتے ہیں موجود ہیں کئی چلے گئے کئی موجود ہیں لیکن جب ان کا آپ کردار ان کے عقائد نظریات کے اوپر نظر کریں گے ان کے نظریات آپ کو اسلامی قرآن تعلیمات کے متصادم نظر آئیں گے لمحہ تو ہیں اب ایک تیسرا طبقہ ہے جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا علماء ربانی علماء ربانی علماء ربانی کون ہوتے ہیں جو رب کائنات کی مراد کو جان کر عوام کے دلوں میں ذہنوں میں منتقل کر دیتے ہیں اور یہی ہیں جن کو اولیاء ازام بھی کہا جاتا ہے اولیاء کرام بھی کہا جاتا ہے اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا مانگو مجھ سے دعا کیا احترسراف المستیم مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا سراف انعمت امتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا کیوں وہ تیری مراد کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں خود بھی چل رہے ہیں ہمیں بھی کی چلنے کی دعوت دے رہے ہیں اب ان میں گمراہی کا شبہ نہیں ہو سکتا بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ وہ علماء ربانی ہے وہ قرآن کتاب کی جناب والا مراد کو سمجھنے والے ہیں جن کے بارے میں ابلیس بھی اقرار کر چکا ہے اللہ عباد کا المخلصین جن کو رب جلا تو نے چن رکھا ہے ان پر میرا داو نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا توجہ تو کی اب ان میں یہ نہیں تھے بنی اسرائیل میں یہ نہیں تھے اس لیے مزہ بھی بدل گیا آسمان سے اتری ہوئی رف دلال دل کی دی ہوئی کتاب بدل گئی تحریر ہو گئی لیکن جب یہ اتری نا تو خالد کائنات نے خود فرما دیا انزل نکرا وہ انا لہو الحاف بے شک اس کتاب کو ذکر کو قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم تو حفاظت کیسے ہے وہ حفاظت اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تبارکہ تعالی نے ہر زمانے ہر دور کے اندر ایسے حق والے لوگ اپنے برگزیدہ چمیدہ بندے رکھے ہوتے ہیں کہ جب پرانی تعلیمات میں ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے اور یہ یہ اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ملا ہے ملا یہ اس کے اندر کمی ہو چکی ہے یہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے آج تک ایک نقطہ بھی قرآن کا کوئی بدلا نہیں سکا دیکھو ترجمہ کرنے والوں نے اللہ تعالی کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے تو پھر بریلی سے اٹھا کالا کے نہیں اٹھا تعاقب کیا کہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر لوگوں نے ترجمے کے اندر ٹھٹے اور ملاک کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ ٹٹھا کرتا ہے نوز باللہ مذاق کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام اسلام کے لیے گمراہی کے لفظ لکھے گنہ لکھا اللہ تعالی کے نبی کو ترجمے کے اندر تو امام حل سنت جیسے مجد علفانی جیسے محد جی سے دہلی جیسے لوگ رب جلال نے بھیجے جنہوں نے آ کر بتا دیا کہ رب کی شان کیا ہے اور یہ گستاخی والا ترجمہ کیا اللہ اللہ! اور کی بات تو یہ علماء ربانی کیونکہ ان میں نہیں تھے اس لیے جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان بہمانوں نے پیچھے سے کیا کیا تھے عالم انجیل کے عالم تھے جانتے تھے لیکن جب کتاب کا جو وارث تھا صاحب کتاب وہ تشریف لے گئے دنیا سے تو پیچھے سے انہوں نے کچھ اپنی طرف سے ملا دیا کچھ کٹا دیا علماء یہود نے تو یہ جو کتاب ہے قرآن مجیل فرقان حمید یہ تو پہلی تو بات ہے نا کہ ضرور الاصلاط و تسلیم کلمہ طیبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ گئے نہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہو کیونکہ یہ تو آج تک ترجمہ کوئی رسول کرتے نہ سنا ہوگا آپ لینا کوئی کرتا ہے بلکہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے جو ایسا کہے وہ تو مسلمان ہی سے لگا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو, جی تو رسول صفت ہے تو جس ہستی کی صفت باقی ہے وہ ذات کو فنا کہاں ہے صفت یہ خود بخود نہیں نا ہوتی صفت کہتے ہی اس کو ہے اس میں صفت اسی کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو جو اپنے وجود موصوف کے ساتھ قائم ہو تو رسول صفت ہے سرکار کی ذات موصوف ہے تو جب صفت کو کہہ رہے ہو رسول ہیں توجہ نہیں کیا تو ذات کیسے گئی؟ لیکن قربان جاؤں اگر زہری دنیا سے پردہ فرمایا بھی نا تو پیچھے اپنے خلاف ایسے چھوڑے ہاں ہاں جنہوں نے ایک نقطے کا فرق نہیں آنے دیا اس لیے تو آج ہم سن رہے ہیں سنا رہے ہیں توجہ ہے بات پہ تو میں اصل میں سمجھانا یہ زیادہ تھا بات لمبی ہو گئی کہ تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں محض زبانی کتاب کو پڑھنے والے ایک ہوتے ہیں اس کے الفاظ تک محدود اور آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا میں درس لامی کی کتابوں کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں نا ان کا نام لیتا ہوں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں خدا کی قسم ان کی فکری پستی جب دیکھتے ہیں تو اتنی وہ پستی میں ہوتے ہیں کہ ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا کیوں؟ <سؤال> کہ الفاظ کو ہی علم سمجھ لیا <سؤال> الفاظ کو ہی علم سمجھ لیا حالانکہ ایک کپ ہے توجہ ایک کپ ہے گلاس ہے آپ اسی کپ اور گلاس کو ہی چائے یا دودھ سمجھ لے تو بے وقوف نہیں آپ اور <سؤال> بھائی چائے یا دودھ اس کے جو اندر ہے نا وہ چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کپ اور گلاس بھی مقصود ہے کہ وہ نہ ہو تو دودھ کہاں ڈالو گے پانی کا ڈالو گے چائے کا ہاں ڈالو گے الفاظ بھی مقصود ہیں لیکن جو خالق کائنات کی مراد ہے جو رنگ چاہتا ہے وہ لفظوں کے زہر میں نہیں وہ لفظوں کے اندر معنی میں چھپائے تو وہ کوئی پھر مجدد جیسا کوئی امام عالی سنت جیسا جا کر نکال کے سامنے رکھتا ہے تو اب ان کے اندر گمراہی کیوں پھیلی ایک طرف کتاب کو زبانی پڑھنے والے تھے اب جو جاننے والے تھے نا ان نا نے, نے کیا کیا انہوں نے احکام چھپا لیے کچھ میں تحریف کی کو چھپا لیے اب وہ جو بے وقوف تھے صرف زبانی پڑھنے والے انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کی تکلید کر لی ان کے پیچھے چل پڑے تو جو جو وہ غلط کہتے گئے یہ مانتے گئے وہ خود بھی گمراہ ہو گئے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کر دیا اور آج ہمارا بھی یہی صورت حال ہے کہ درس نظامی ہمارا کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک پڑھایا جاتا ہے لیکن کسم خدا کے گیتا ہوں کو قسمت والا مدرسہ ہوگا وہ افضال صاحب کی بات آپ سن رہے تھے نا کہ نو سال عقائق نہیں سمجھ آئے تو یہی بات ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ الفاظ کے اندر ہی الجھ جانا اور اسی میں ہی ساری زندگی گزار دینا اور اسی کو علم سمجھ لینا اور نہ عقائد کی اصلاح نہ اعمال کی اسلحہ اسی لیے امام شاہ رانی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے نا حافظ اور عالم پر واجب ہے کہ وہ علم دین پڑھنے کے بعد کسی صوفی اللہ تعالی کے کامل فقیر کی سنگ صحبت اختیار کرے کہ جو اس نے پڑھا ہے نا اس کی آنکھوں سے پردے ہٹیں دل سے پردے اٹھ جائیں اور جو پڑا ہے اس پر عمل آسان ہو جائے انہوں نے اس لیے یہ بات لکھی ہے تو خیر یہ تو اپنی اپنی سمجھ ہے لیکن اللہ و تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو اس کی مراد کو جانتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ جو چاہتا ہے جس آیت سے جو رب تعلیم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اس آیت کے مبارکباد کے مطابق ایسے ہونا چاہیے مالک تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا دیتا ہے پھر وہ لوگوں کو اس کی طرف لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے سمجھ آ گئی یہ بات کی اب وہ جو زبانی پڑھنے والے ہیں وہ تو وائن ظلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کچھ اپنی مان گھڑا وہ گمار میں رہتے ہیں بس اسی لیے ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا جو ان پڑھ بھی ہو نا لیکن مراد والے کے قدموں میں پہنچ جائے ان پڑھ بھی ہو کوئی پتہ نہیں بیچارے کو انگوٹھے دیکھ ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے اس کے قدموں سے وابستہ ہو جائے چاہے عالم ہے چاہے جاہل ہے میں کہتا ہوں زبانی پڑھنا ادھر تو چلو زبانی پڑھنے کی بات تو ہے وہ پڑھا ہوا بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالی کے کامل فقیر کے قدموں میں بیٹھ جائے نا تو پھر وہ کئی علماء سے بازی جیت جاتا ہے ایسے ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے کیوں کہ جو ہدایت والے ہیں ان کے قدموں سے جو وابستہ ہو گیا تو دوستان کی جو پڑا بھی نہ ہو ہو بھی ظاہر بین اور پھر توجہ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہ ہو آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر آج ادھر جمعہ پڑھا کل ادھر پڑھا پرسوں ادھر پڑھا یہ میں اس پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا دو شعر یاد آ گئے میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ سے پنجابی میں میں پنجابی جی سنا دینا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نا دو طرح دیاں دیا چیز دی. مثال دے کے دو کسم کی سمجھ دی یاری سمجھائیے گل تو یار نہیں جا کے سنو تو گل بڑی پتے کی پتے یاری ایک یاری ای بھمر دی فلاں بھمر جان دالے جہ رنگ دوں ساون دے موسم جدو موسم باہر ہوں سبزا شبزا تو بھمر چکر لاندے رینتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی قربان جاؤں اللہ والوں کی بصیرت پہ ایک پاس بمر تے سبق کتنے جا لایا سبق کی سمجھا دتا ایک پاسے پتانگ رنگے نو مسلے بڑے زبردست دو سمجھا دیتے ہیں سنا دیا جی پہلے پہلے بھمر دی گل سنانا بھمر جان دے وہ چھوٹا جا ان کو ہوں پتنگ جنگ دا محبت دوستی, دوستی پکی نہیں کچی ہے کدی ایک, ایک دی خوشبوس ہونی لگی اتنے بہ گیا پرے ہوئے بہ گیا اندر دوستی کچی ہے پھر ویسا پتنگ بھی پتنگ دی نا لیکن یہ شمد جب آگ ہے جا پر دا دامن نہیں چڑھتا او بہانے کر دے لے <تصفح> <تصفح> ہے خالی چسکیا لے کور چنگی لگی کدی ان لگی لگی یہ چسکے لینڈر میاں صاحب کوئی کاچ پیتنگ شمبلی آ چکے والی <تصفح> علی تو نام راجسکے اندر محبت والی گل ہی کوئی نہیں محبت فرمایا پتنگ تو کیلا ارد کیا کرنا سا بھائی یہ جو اٹکل پچو والے ہیں زبانی کلا میں جو تحقیق کے درپے نہیں ہوتے باطل کی سچے جھوٹے کی اللہ اکبر تو فرمایا ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ان کا کوئی ٹھکانہ اور جن میں بھاونا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا بھی کوئی ٹھکانہ کیوں سچے اور جھوٹے کے درمیان یہ تمیز نہیں کرتے تو علم دین کیوں فرض کیا گیا پتا آپ کو اعلی بلعلم فری تم آسلم دن اس سے مراد علم دین ہے کیونکہ یہ علم ہے مارفا ہے خاص علم دین مراد ہے کیوں نارم پر علم دین فرد ہے اسی لیے علم دین میں سے فرائض علوم میں سے سب سے پہلا جو علم ہے وہ علم العقائد ہے جن کی درستگی کی وجہ سے یہ مسلمان ٹھہرے گا اور بد عقیدگی کی, کی وجہ سے گمراہ بد مدم یا کافر یا منافق ٹھہرے گا <سؤال> سب کا اتفاق ہے پہلا علم قائد ہے۔ کیا ہے اب <سؤال> صرف توجہ صرف زبانی پڑھ لیا اور اسی پر ہی وہ خوش ہے اور آج ادھر سنا کل ادھر سنا پرسوں ادھر سنا تو یہ بچارا کسی نظریے پر یہ مرے گا نہیں مالک صاحب نے فرمایا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا انہوں نے ہی یہود کی یہودی علما کی الٹی سیدھی باتوں پر یقین کیا وہ تو جہنم گئے ہی صاحب جو پیچھے چلنے والے تھے وہ بھی چلے گئے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اندھے نہیں ہو تمہیں سب سے بڑی جو چیز دی ہے وہ عقل سلیم دی ہے کیا دی ہے عقل سلیم جس کے ساتھ تم تمیز کر سکتے ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے لیکن مجھے رونا آتا ہے اس بات پر انسانی جسم میں انسانی جسم میں سب سے کام والی چیز عقل ہے کیا ہے دل بے شک قیمتی ہے پورے جسم میں لیکن عقل نہ ہو تو دل کسی کام کا کہتے ہیں کہ پاگل ہے بےچارا یار دیکھو رہا جلیا مار رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یار اس سے کوئی رائے لیتا ہے کوئی مشورہ لیتا ہے پاگل سے لیکن افسوس ہے ہمارے نے بھی پیروں نے بھی مل کر عقل جیسی قیمتی شہر جس کا تعلق رائے اور مشورے سے ہے اس کو کافروں کے مشورے سے رائے سے جا ملا دیا ملایا کہ نہیں ملایا ووٹ ووٹ کا کیا معنی ہوتا ہے وی او ٹی ای ووٹ وی او ٹی ای ووٹ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے رائے رائے ووٹ کمانا رائے رائے کا تعلق دماغ سے عقل سے جب کافر کی ووٹ بھی ایک مومن کی ووٹ بھی ایک تو اس کا مطلب ہے کافر مومن کی عقل برابر کفر کسی گوتے بلکہ یہ بات تو آگے چلے جائے گی نوز بلک میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ ہمارے دماغ جب برف کی طرح جمی ہوئی ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی بھاری بات ہو تو سمجھ آتی ہے اگر یہی لانت کرنی لے لے اس سے تو اللہ تعالی کے نبی بھی نہیں بچتے اب مجھے بتاؤ ابو جہل کی اور سید الانبیاء کی رائے ایک ہو سکتی ہے نہیں عقل ایک ہو سکتی ہے اور ووٹ میں ووٹ میں تو برابر ہے اب جو اس نظام کو مانے گا وہ پھر اپنے ایمان کا حساب لگائے ہمارا فرض ہے بتانا ہم ادھر سے تو نہیں پکڑ سکتے کسی کو ایسی ہے نا تو یہی یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ عقل چیز تو مالک نے فرمایا تمہیں عقل سلیم عطا کی کی حق باطل پہچان کرو کیا تم اندھے کی طرح اب اللہ کر کے پیچھے کھڑے جاتے ہو یہاں تو بد نہیں اسلامی روب میں کیا کچھ چل رہا ہے اسلام کے نام پر کیا کچھ چل رہا ہے اندھے نہ بنو نا تمہیں عقل دی ہے پہچان کرو حق باطل کی تحقیق کرو تو اب انہوں نے نہیں کی آنکھیں بند کر کے جو ان پڑھ تھے زہری کتاب تورات پڑھنے والے تھے علماء یہود کے پیچھے چل پڑے وہ تو لانگتے تھے ہی یہ بھی ان کے پیچھے انہوں نے بھی لانت ڈال لی اور جناب والا بئیمان ہو گئے نبیوں کے دشمن پھل بیٹھے سید آ کا انکار کر بیٹھے جیسے انہوں نے نبی آخر اس جمع خر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مبارکہ تورات میں جو موجود تھے وہ چھپائے تو جو وہ خالی کتاب کو زہری پڑھنے والے تھے انہوں جی مولوی ہمارے جو ایسے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی مولویوں کے پیچھے مالک تعالی ہمیں اس لیے یہ بات بتا رہا ہے ورنہ قرآن کا تو کوئی لفظ بھی فضول نہیں ہے ہر لفظ کا مقصد ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی کوئی نہیں آ رہی ہے اب آگے چلوں تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے پھر کہہ لیں یہ خدا کے پاس سے ہے کوئی نو مراد یہ یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے کرتے کیا تھے کتاب کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق باتیں خود لکھ لینی صبح سنا دینی دیکھو جی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تورات میں اترا ہے میرا مالک اچھا وہ کرتے کیوں تھے مالک تارا نے وجہ بھی بتا دی دیشترو بھی سمنم کلیلہ تاکہ اس کے بدلے اس کے عز تھوڑے دام حاصل کریں تھوڑے دام آمد آمد آمد یہ فرما رہے ہیں شان نزول جب سید سید امبیا چل اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرماؤ گے تو علماء تورات اور روسا یعنی وڈیرے اور یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی ان کی روزی جاتی رہے گی ان کی روٹی بند ہو جائے گی کہ اب آخری نبی تشریف لے آئے ہیں اور سرداری مٹ جائے گی کیونکہ تورات میں حضور کا حلیہ مبارک اور مبارک اوساف مذکور ہے جب لوگ حضور کو ان کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور بڑیروں کو چھوڑ دیں گے اس در سے انہوں نے تورات میں تحریف کی تغیر تبدل کیا اور حلیہ شریف بدل دیا مثلاً توجہ تورات میں آپ کے اساف یہ لکھے تھے کہ آپ کا چہرہ انور خوبصورت ہے خوب ہوبرو ہے بال بال خوبصورت آنکھیں سرمگی سرما ڈالا ہوا سرکار کی آنکھیں مبارک ہیں توجہ مبارک میانا اب انہوں نے کیا کیا ادھر تورات میں یہودیوں نے کیا کیا اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز کاد والے ہیں آنکھیں ان کی کنجی یعنی نیلی ہے نوز مل بلجے ہیں یہی عوام کو سناتے یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے ہمارے گروید ہمارے آشے رہیں گے اور ہماری ہی کمائی میں فرق نہ آئے گا اور مسلمانوں دیکھو انہوں نے کیا کیا اپنی طرف سے سرکار کا حلیہ بدل دیا کتاب میں جو لکھا تھا اس کو مٹا دیا اپنی طرف سے اس کا الٹ لکھ دیا کیوں کہ اگر اس نبی پر یہ حضرت علیہ السلام ادرت علیہ السلام کی امتی جو ان پر ایمان رکھتے تھے یہ تو یہ اگر اس نبی کی اور کتاب میں پڑھیں گے تو یہ تو کہیں گے جو کتاب میں لکھا اس نبی کا سر سے پاؤ تک وہی لیا مبارک ہے مبارک تو اللہ یہ تو ہمیں چھوڑ دیں گے دن پر ہی لے آئیں گے اب مولویوں نے کیا کیا والوں نے انہوں نے اس کو وہ کاٹ کر تو اس کا الٹ لکھ دیا تو مالک کے نے فرمایا کتاب بربادی ہے خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں لکھے پھر کہیں گے یہ خدا کے پاس سے ہے پھر کہیں گے تورات میں لکھا ہی ایسے ہوا تھا جب آسمانوں سے سیائی تھی لشتر المن خلیل تاکہ تھوڑے دام دنیا کا پیسہ اس کے ساتھ حاصل کریں <عَيْدِيهِم> تو خراب بھی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے وَوَيْلُ لَّهُمْ مِمَّا <يَفْشِبُون> اور خراب بھی ہے ان, کے لیے اس, اس کمائی سے دوستو یہ ان کا طور طریقہ تھا آیا یہ ہمارے اندر بھی ہے یہ ہے صرف یہی ہے کہ ہم ادھر لکھا نہیں جاتا ممبروں پر کمی کوئی نہیں چھوڑی جا رہی محفلوں میں کمی کوئی نہیں چھوڑ رہا صرف یہی ہے کہ وہ لکھ نہیں رہے کہ قرآن ہی ہوا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارا گاؤں میں ذرا کافی اختلاف چل رہا ہے موبیوں کے ساتھ بھی. میرے سسر ہیں بالکل سادہ طبیعت کافی عرصے سے جو مجھے سن رہے ہیں تو انہوں نے وہاں کے مولویوں سے مطالبہ کیا بھی یار یہ بتاؤ یہ جو میرا داماد ہے یہ جو پردے کی آیتیں پڑھتا ہے اور قرآن سناتا ہے تو تم ممبر اوپر کی آیتیں کیوں نہیں پڑھتے بالکل ان پڑھ آدمی ہے بیچارے انگوٹھا ٹھیک ہے وہ جو بتاتا ہے ہیں یہ سورت نور میں یہ لکھا ہے سورت احزاب بائیسویں سے بارے میں یہ لکھا ہے وہ پڑھتا قرآن کی آیات پھر حدیثیں بھی پڑھتا ہے پردے والی اور تو کے پردے کے متعلق جو آیات نازل ہوئی وہ جو پڑھتا ہے تو ہم عرصے سے تمہارے پیچھے جمع پڑھ رہے ہیں بتاؤ تمہاری زبان سے یہ آتیا ہم نے آج تک کیوں نہیں سنی میں پھر انہوں نے کہا میں کہ بخت والیا بازار ہوں نے یہ پردے والی کمیں بڑا مول صاحب ممبر سے مدرسے بخت والی شاپنگ کر توجہ نہیں کیتی میری گل پردے دیا آیتیں تو وہ پڑے جار پردہ پہلے ہو رہا ہے ادب دیا آیت جڑا خود ربول چوک رہے ہے چکن کا دس رہا ہے توجہ نہیں کہ یار ہوں دو نا یاد ہو گیا نہیں وہ نسارا دے بھی ابھی گل جب جانے تو ہو ساری گلا ہو گپا تو حسل آئی کر دیں فضول یاد انہوں اینج ہو گیا تو نو اینج ہو گیا یہی دسی بھی کرو ہوں اس سوڑ سوڑ کے توجہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو یہود نہ کے متعلق آ جاتے پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تو تمہاری زبان سے آج تک ہم نہیں آتے نہیں سنی اللہ اللہ اللہ یا پھر وہ قرآن میں نہیں ہے اور اگر قرآن میں ہے تو تم کیوں چھپائے بیٹھے ہو اللہ اللہ اللہ توجہ نہیں کی میرے آج ذہن میں خیال رہ آ رہا تھا آج دن کون میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سچا کون ہے جی پنجابی جی کہہ دینا بھی اسی ادھر منیے میں دین کرنے ہیں تے حدیث اسی لکھ کے دنیا اپنے مولوی کو آخو ممبر پڑھ کے خوڑا آیت نمبر سپارہ سورت اچھا حدیث مخلوق ساری کٹھی نا جنہیں گا جمے والے دن تو پڑھ کے سناونی جے جی کوئی پڑھ کے سنا بھی دے گا نا مثال تو ضرور ہے کہ مولی صاحب ایسا پہلی گل ہے بھی اجن لے کے جتنی انہیں تو سنا رہے ہو جایا جو جو پیا ترجمہ سانو سنا رہے ہو تو گھر کا سارا اٹھ چل رہے توجہ نہیں کی میری بات میں <سؤال> کہتا ہوں یہی لانتی تو جو رب تالا کی نازل کردہ بات تھی اس کو نکال کر اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے نا اور یہ اگر لکھ نہیں رہے تو اپنی بے چھپانے کے لیے کم از کم قرآن چھپائی بیٹھے ہیں یہ پورا قرآن نہیں سنا رہے اگر پورا قرآن سنایا جاتا ہو نبی کی امت اور اس کو دیکھو تو انگریز یاد آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کی نقل جس نبی کے امتی ہونے کا شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے جو خود نبی ہیں رسول ہیں خود دونوں شان حاصل ہیں نبوت بھی رسالت بھی اور مخلوق میں رسالت سے آگے مقام ہی کوئی ایسے ہی ہے؟ پھر قرض کر رہے ہیں مالک تعالیٰ مجھے اپنے آخری نبی خاتم النبی شیر کا امت ہی بنا مالی تعالیٰ نے فرمایا کہ تو و کتاب کی احکام پر ایمان لاتے ہو،, کا کفر کرتے ہو انکار کرتے ہو اللہ آل <سلام> فتنے کو بھی سمجھے اس فتنے کو سمجھے اگر اس وقت وہ فتنہ تھا یہ کا، انہوں نے اگر تورات انجیل کے احکام سرے سے نکال کر الٹ لکھ دیا تو آج توجہ اگر انہوں نے سید المبیات السلام کے اوساف مبارکہ کو چھپایا نا تو آج رسالت احکام مصطفیٰ کو چھپایا جا رہا ہے ایسی ہے اور ہمیں صرف سرکار کی ذات نہیں ملی ہمیں سرکار کے ساتھ کتاب مبین بھی ملی ہے بلکہ آنے کا مقصد ہی نہیں اللہ نے بیان فرمایا توجہ نہیں کی بات میں پہ حالانکہ کیئنات نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ اسلام کو جو دنیا میں بھیجا مموز فرمایا اس سے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میری کتاب کے احکام میرے بندوں تک پہنچاؤ کوئی سمجھ آئیے بات کی کوئی نہیں اے ویسے فیصلہ ٹھیک ہے جڑا میں کیتا ہے اس نے بات کرنی ہوئے فکرا لو مینو آرڈر کر دہلے دو دن میں لب کے جناب لکھ لیں گا کمپیوٹر سدیق صاحب کرا دیں گے جا کے خطبہ یادرا جی آج ای خطبہ سناؤ یہ سارے سناؤ بلکہ ادھر این بھی قربانی دے دیا گی چلو ابھی ہو سیٹ کتاب حدیثہ لے لو گے ابھی وہ جیل کی اگلے دوالے کر دیا گے جی لے جائے لکھیے پڑھ کے سنا دو سنا دو تصیں رکھ لو کتاب ساڈا سیٹ یہ مشکل ممبروں پر بیٹھنے والے بد عمل ہوئے تو عوام کا بیڑا رکھے کم از کم بندے کی چلو یار ہے توجہ بندے, توجہ بندے بات بات بات کی ذات ساتھ بات ہے نبیوں کے بعد کون پورا ہے توجہ نہیں کی میری بات معصوم تو کوئی نہیں نا وہ تو انبیاء کرام علی کہ مسلم کی رات سے معصومیت محبوب خدا پر ختم ہو گئی ایسے ہے کہ نہیں ہے جیسے آپ خاتم النبی ہیں ایسے آپ خاتم المعصومین بھی ہیں کیونکہ جس کو معصوم سمجھو گے نبی ماننا پڑے گا اور سرکار کے بعد کوئی نبی, نبی ہے نہیں جب نبی کوئی نہیں معصوم کیسے ہو سکتا ہے تو انسان کی چلو ذات میں کچھ کمیاں کوتایاں ہوں لیکن دین بیان کرنے میں تو نہیں کوتا کرنی چاہیے یہ کیا ہوا اپنے مقابلے کو چھپانے کے لیے قرآن کے آکام ہی چھپا دو اگر اپنی نسل یہود نسارا کے پاس ہے تو پھر قرآن پاک میں جو یہود نسارا کے بارے میں آیا ہوا ہے ما من من مالکن کا میں پڑھتا کہتا ہوں بنتا ہے صحیح مانو نے وہ سنایا جاتا آج یہودی کے کالج اسکول نہ بھرے ہوتے مسجد اور مدرسے بھرے ہوتے مسلم نرسری پیپ لے کر صدر تک وہ پینٹوں میں نظر نہ آتے وہ محبوب خدا کے حلیے میں نظر آتے <سؤال> ان کو پتا ہوتا کہ یہ دشمن ہے یہ تعلیم نہیں دینے والے یہ ہمارے دشمن ہے ہاں <سؤال> جی خیر ہے تو وہ آمنہ کے لال ہی ہمارے خیر خواہ ہمارے آقا وہ مولا وہ ہیں ہمارے نبی وہ ہیں ہمارے خیر خاں وہ ہیں ہمارے حریث وہ ہیں ہماری جانوں سے قریب وہ ہے ہم کسی کو کیا سمجھیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے ہمیں تعلیم جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب محبوب ہے ہم تعلیم بھی انہی کی لیں گے تہذیب بھی انہیں کی لیں گے قانون بھی انہیں کا لیں گے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اپنے نبی کی طریقے پر کسی سے کوئی سمجھوتا اور جن کو کمپرومائز مانگ دینا نہیں کریں گے لیکن اب کی ہوئی ہے اب تو کی ہوئی ہے کیوں یہ آیات نہیں سنائی جاتی یا میں نے دیکھو ایک سانس میں کتنی سنا دی ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں سنائی اس قرآن کو کھولو تمہیں پتا چلے ہاں جی اللہ دو ہی تو چیزیں ہیں. یا اسلام ہے یا کفر ہے تو قرآن نے دو چیزیں بیان کرنی ہے ادھر اسلام بیان کرنا ہے ادھر اسلام کے حق میں ہمیں اسلام کی حمایت کا سبق قرآن نے دینا ہے کوفر کیا مخالف مخالفت کا سبق دینا ہے तो तो دو ہی تو چیزیں تیسری ہے کون سی سمجھ نہیں آ رہی میری بات تو دوستان گرانی اگر وہ لکھتے تھے نا تو ادھر کیا ہے چھپائی چھپایوری مالک تعالی نے یہ ہمیں کیوں سنائی یار یہ بات ہمیں کیوں سنائی چلو تورات یہودیوں نے کی تھی بس معاملہ ختم ہو گیا تھا ہمیں سنانے کا مقصد کیا تھا یہی تھا کہ تم کہیں ایسا نہ کرنا کہ انہوں نے میرے محبوب کے اور صاف چھپائے تھے کمالات چھپا لیے تھے تبدیل کر دیے تھے اور تم جو میرے نبی شریعت لا رہے ہیں تم اس کو چھپا لو کیڑی سوچ پہ گئے ہو سوچ تو پہ جانی نہیں سوچ تو واقعی ہو جاتی جد بیاں ہو سوچی تو بندہ بہت بکی کر رہے ہیں چلو سوچی پرانا بیان کرتا ہے یہودیوں کی سوچ کیا تھے اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن مگر گنتی کے دن تفسیر میں کیا لکھتے ہیں شاہ نزول حضرت ابنی آباس رضی اللہ سے مروی ہے یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے جتنے عرصے ان کے آباؤ اجداد نے گوسالہ پوجا تھا او بچڑے کی بات سنی تھی نا آپ نے بھئی وہ جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی یعنی چالیس دن بچڑے کی پوجا جتنے دن کی تھی نا ہمارے پیو دادے نے اباؤ جاد نے بس اتنی دیر اللہ تعالی میں جانم میں رکھے گا تو پھر ہمیں چھوڑ دے گا پھر ہمیں جنت دے دے, دے گا وہ اس گمان میں تھے یہودی توجہ اور وہ چالیس روز ہیں اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی وہ اور کہتے ہیں لنت مسلم اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن اور آگے فرمایا کل اتخم اللہ آدن فلحی خلف اللہ ہم تو مالا تعالیم تعالیٰ نے فرمایا بھائی مانو آزاد تو میں نے کرنا ہے عذاب میں نے دینا ہے جانو محنت میں ڈالنا ہے تم چالیس درکیا سے فٹ کر کے بیٹھ گئے بھائی جان میں پھینکنا میں نے ہے تو تم اپنے گمان میں اٹکل بچوں لگا کر کے بس یہ چالیس دن ہی رہیں گے اس کے بعد نکل آئیں گے مالک تعالیٰ نے فرمایا تم فرما دو ہے محبوب تم ان کو فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی آدلے رکھا ہے جب تو اللہ ارگز اپنے اپنا حد خلاف نہ کرے گا کیونکہ کرب جو ہے نا کلب بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال لہذا اس کا کرب تو ممکن نہیں لیکن جب اللہ تبارک کا مطالعہ نے تم سے صرف چالیس روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا مالک تعالیٰ فرماتے ہو بھائی میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں چالیس دن ہی رکھوں گا جانا میں یا اپنی طرف سے سوچے بنا رہے ہو اللہ مالا تعلمون یا خدا پر وہ بات کہتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہمارا بھی یہی کھوپڑی ہے ہماری بھی کہ بس جی چند دل رکھے جائیں گے او بھائی اس بات کو بھی غور سے سنو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہے گنہ ہے توجہ اس کو جہنم میں ڈالا ضرور جائے گا ڈالا ر جائے گا لیکن سزا کے بعد پھر اس کو چھٹکارا مل جائے گا اور وہ جنت میں لیکن یہ کس کی بات ہے یہ مومن گنہگار کی بات ہے یہ میں ونڈ کر رہا ہوں غور کرنا میری بات پہ یہ کس کی بات ہے مومن گنہگار کی باغی کی نہیں باغی کی حدیث آ گئی ہے کل امتی محاسن الجاہر میرے ہر امتی کو معافی ہے لیکن باغیوں کو معافی نہیں ہے سمجھ نہیں آئی بات کی جو بغاوت کرے الر شریف کی مخالفت کرے دوجہ دو جا لان کٹ کے سمجھ تو ان کے لیے یہ بات نہیں ہے تو باقی ہیں دین کی دشمنی پر مرے ہیں وہ لاک کلمہ پڑے جو مرضی کرے ان کی شفاعت بھی نہیں سفارش بھی نہیں اور ان کی واپسی بھی نہیں کیونکہ وہ منافقت کفر پر مرے ہیں دین دشمنی پر مرے ہاں میں اس لیے بار بار کہتا ہوں گنہ بندہ ہو لیکن رب تعلق کے دین کو آنکھیں دکھانے والا نہ ہو ادھر تمہارے گرد و نواح میں کئی ہیں جو آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو حکم خدا سنایا جائے حالانکہ مسلم کا معنی کیا ہے اسلم اسلام الفا ہوا مسلم گردن چکانے والا کیا کیا مطلب ادھر سے حکم خدا سنا ادھر سے گردن چکا دی ایسی ہے نا مسلمان وہ نہیں ہوتا مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کو مالک تعالیٰ کا حکم سنایا جائے تو وہ آگے سے اکڑ جائے یہ تو ابلیس کا ابلیس کی جانتی صفت ہے اکڑ جانا ابا پر بلا من کا سبق سی اصحاب النار ہی خالدون ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے اس کی خطاب سے گھیر لے اس آیت میں گناہ سے مراد شرک اور کفر ہے اور احاطہ گھیر لینے سے مراد نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں یہ مراد ہے اور گفر و شرف ہی پر اس کو موت آئے کیونکہ مومن خاص کیسا بھی گناہ ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی تات ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے تو ایمان جب سب سے بڑی تات ہے سب سے بڑی فرمانبرداری ہے ایمان تو گناہ اس کا جتنا بھی بڑا ہونا وہ اس نعمت سے بڑا نہیں ہو سکتا اس طاعت سے بڑا نہیں ہو سکتا بات وہی آ رہی ہے کہ جو انکار پر حکم شرح کا انکار کرے کلمہ پڑھتا رہے نمازیں پڑھتا رہے یا اندر سے نہ کتاب کو صحیح مانتا ہو نہ صاحب کتاب کو صحیح مانتا ہو وہ نبی کے پیچھے خاتم النبی محبوب کے پیچھے نماز بھی پڑھے نا تو پھر بھی مالک تعالیٰ فرماتا ہے ان المافین اصف یہ مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے محبوب خدا کے پیچھے نبیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن فرمایا محبوبی منافق ہے اوپر سے کرتا ہے دین کی باتیں اندر سے یہ منکر ہے لہذا یہ جانم کے نچلے دبکے میں رکھا جائے تو قرآنی فیصلے ہے نا سمجھ آ رہی ہے بات کی تو خالی اس کا مطلب ہے کلمے کی بات نہیں اندر سے محبوب خدا کو بھی دل و جان سے ماننا اور جو وہ لائے ہیں اسلام شریعت دین اس کو بھی دل و جان سے ماننا اس سے بندہ مومن مسلمان بنتا ہے اکڑے نہ ہو توجہ نہیں کی اچھا یہاں ایک بات یاد آ گئی بھائی ان کا کیا بنے گا کہ جو برملہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں ہونا چاہیے اسلام نہیں ہونا چاہیے یہ پارٹیوں والے ان کا کیا بنے گا اور جنہوں نے ایسی صورتیں بنا دی کہ دھکے سے اگلا بائیمان ہو جائے مذہب کا نام استعمال کر کے ان کا کیا بنے گا بہت گہرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ پناہ تھا فرمائے میں وہ حدیث پاس پڑھتا ہوں نا مِنْهُ كَمَا دَخَلُوا فِيهِ افواج سرکار نے فرمایا جیسے فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئی تھی ایسے فوجوں کی فوجیں قرب قیامت دین سے خارج ہو جائیں گے نکل جائیں گے یہ حدیث مصطفیٰ ہے اب اس کی پتنی کتنے لوگ مستاح ہیں کیا کچھ حساب کتاب چل رہا ہے بہرحال مالک تعالیٰ پناہ تھا فرمایا ہم قسمت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق والوں کا ساتھ نصیب کیا ہے جی اور پھر ان کے حق کو سن کر ماننے کی توفیق دی یہ اس کا بہت بڑا ورنہ دیکھو نا پڑے ہوئے کا ادھر آنا حق کی طرف مشکل ہوتا ہے مولوی کا مولوی کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے ہر شعبے کا یہی حال ہے درزی ہے کپڑے اس نے تیار کیے دوسرا دیکھے گا کہے گا نہیں یار یہ سلائی جو ہے نا چاہے اس نے بہترین بھی بنایا ہو دوسرے کہ یعنی جو شعبے والے لوگ ہیں جن کا شعبہ ایک ہے وہ اس سے کیڑے نکالنے سے بعض <تصفح> <تصفح> نہیں آتے تو مالک تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پڑھے تو ہم بھی کہاں کے کہاں تھے لیکن جب ایک بیان بیانپ والے فقیر کا سنا پلٹ آئے مشکلات کو ہیں مشکلات تو ہوتی ہیں نا اس میں بھئی نہ, نہ پیسہ زیادہ کیا خیال ہے آپ کے ساتھ جب بندہ لگتا ہے تو دنیا تو حساب کتاب کی جاتی ہے نا تو لیکن اس پر پھر اللہ تعالیٰ جو صبر دیتا ہے یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر کبیرہ رہا تو دوستوں گیر یہ ان کی بات تھی کہ مالک تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطاء گیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا وگین امن وہ امن اس والے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے الاس اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں وہ جنت جنت والے ہیں ہم فی خالدون انہیں ہمیشہ اس میں رہنا یعنی جو ایمان لائے اور پھر کیا کیا امال بھی نہیں کیے دیکھو ایمان پہلی بات امل صالح دوسری بات کہیں بھی اللہ تعالی نے ایمان سے پہلے عمل کو بیان نہیں فرمایا اس میں کیا نقطہ ہے اس میں یہی نقطہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عمل پہاڑوں کے برابر بھی ہونا جب تک ایمان نہیں ہے اس عمل کی کوئی اہصت نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی رب ابیز نے بھی ایمان کو پہلے ذکر فرمایا عمل کو بعد میں ذکر فرمایا اس لیے اور ایمان پھر کس چیز کا نام ہے ایمان دل سے جو حضور الاسلاۃ اسلام دین حق لے کر تشریف لائے زبان سے اس کا اقرار دل سے اس کی تصدیق اس کو حق ماننا اس کا نام ایمان اللہ محبت بخش توجہ ہے یہ آیت نمبر 82 تک درس قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سماج فرمایا اگلی ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اس کے اندر ہے. بنی اسرائیل کو ایک اور اللہ تعالی نے خطاب فرمایا اس کے اندر پھر کئی چیزوں کا بیان کیا بل والدین اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو یعنی کسی کی عبادت ہے رب تعلیٰ کی سیوانہ کرو وہ بال اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو وہ دل اور رشتے داروں وا اور یتیموں ول اور مسکینوں سے وہ کولولا سے حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو وہ عقیم الصلاح تھا اور نماز قائم رکھو اور زکات دو تم متول تم اللہ پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم ہو اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائے پہلی جو بات فرمائی نا مالک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا لیا لیا وعدہ لیا کیا کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے اللہ تبارک ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے احسان بلائی, بلائی اچھا اس کا کیا مطلب اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بلائی کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ یعنی کوتاہی نہ کرے جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے مسئلہ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دے ان کی خدمت نفل نماز سے مقدم ہے سن رہے ہو اللہ اکبر نفل نماز سے کیا ہے مسئلہ واجبات والدین واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احاطیز سے ثابت ہیں یہ ہیں کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے رفتار گفتار میں ہیں جی نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم جانے ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے نفیس مال کو ان سے یعنی اوجھل نہ رکھے ان کے سامنے پیش کرے ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے ان کے لیے فاتحہ صدقات تلاوت قرآن سے سال ثواب کرے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہو یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کو نرمی کے ساتھ اسلاح اور تقوی اور عقیدۂ حقا کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے سمجھ آ رہی ہے بات کی یہ والدین کے متعلق ہے بہت سی احادیث مبارکہ ہیں بہت سے حقوق ہیں بنیادی ایک بات یاد رکھو ایک ہوتی ہے والدین کی خدمت ایک ہوتی ہے والدین کی اطاعت خدمت ہر حال میں فرض ہے ماں باپ کی خدمت ہر حال میں لازم ہے ہر حال کا مطلب کیا ہے والدین نماز پڑھے نہ پڑھے نیکی کوئی کرے نہ کرے توجہ حتہ کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں یعنی پورے خاندان ہے کافروں کا اور دو میاں بیوی ہیں ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا بیٹا ماں باپ, باپ کافر ہیں ہمارا اسلام کہتا ہے پھر بھی ان کی خدمت لازم ہے جنہیں مسلمان نے وہ آپ حساب لا لو جنہوں کے ماں پیو مسلمان نے تو پھر بچے اس بےغتی نہ کھیڑتے رہتے ہیں ٹچ کے کھاڑے لگے رہتے ماں پیو تو پتا ہی کونے بیچارے کہال وقت بھی دینا چاہیے دوستانٹا گھنٹے گپا چلن انتظار آون بچے سڈے سارے نہ کوئی گل چل کر سانو وقت د اور پھر مزے کی گل یہ مجھے یاد آ گئی میں کرنی شروع تو سی ہے یاد رکھنا اپنے پیو پیو ماں کرے سی نا جو رویہ اختیار کرے گا میں آنا اے ادھار اے ادھار انہیں چر مرسی نہ جنا چلادی پکی لوہے توڑ گا لے اور اربی دکھ بھی آپ کما تدیل ہو تو دان جیسے کرو گے ویسے کیے جاؤ گے پکی اٹل بات سمجھ آ رہی ہے باقی کوئی نہیں آپ اگر چاہتے ہو ہمارے مرنے کے بعد ہم قبر میں جب طرف رہے ہو دعا دعا کے منتظر ہو صدقہ خیرات کے منتظر ہو کل ہم الہی استغفار کے منتظر ہو اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے تو آج پھر تم اپنے ماں باپ کو یاد کرو اللہ اکبر یہ <اقل> تقسیم نہیں کرنی کہ کئی باتیں مجھے سننے میں آتی ہیں بلکہ دائیں بائیں جب جاتے ہیں میں آناج پہ کئی یہ والدین دن شکیتے کرتے ہیں اور پھر کہیے ان کا کا ان کے اولاد کو کہا بھی جی، وکرے وکرے نہیں اولاد وکری وکری نہیں ان کی اولاد جہاں کرتا ہے سدکا خیرات تے تو پیو ماں کی نسل تے جڑی تھی اولاد ہے پھر وہ کنگنی نسل بنے گی وہ بھی تو بنے گی نا تو یہ کیا ہوا اللہ اکبر لیکن یہ وہی ہے مقافات عمل اس کو کہا جاتا ہے آج جیسا کرو گے پھر مرنے کے بعد ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور یہاں تک بتایا گیا یہاں تک بتایا گیا حدیث پاک میں اکبر اللہ اکبر کبیرہ حضرت عما طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں ایک نوجوان سرکار کی مارگاہ میں آیا اس کے ساتھ ایک بزرگ تھا جمع الفوائد کے اندر یہ عدیش پاک موجود ہے مجموع سروں نے لیے نوجوان کے ساتھ ایک بزرگ تھا تو حضور علیہ حضورۃسلام کی مارگاہ میں آئے تو سرکار نے اس نوجوان سے پوچھا کہ مم کا حاضر یہ بزرگ تیرے ساتھ کون ہے اس نے عرض کی ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ میرے والد صاحب ہے جب اس نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلط نے فرمایا میں تجھے اپنے والد کے چار آداب سے کھانے لگا ہوں ان پر عمل کرنا پہلا فرمایا لا تم شمام ہوں اپنے والد کس آگے نہیں چلنا جب کبھی باپ بیٹے کو گھر سے باہر نکلنا پڑے اکٹھا جانا پڑ جائے باپ کے پیچھے چلنا ہے ادب کے ساتھ اپنے والد کے آگے یہ نصاب کس نے دیا آہ! آہ! آہ! آہ! یہ نصاب انگریز چوڑے نے نہیں دیا یہ گمبد حضرا کے مکین نے نصاب دیا آہ! آہ! آج مولویوں سے دعائیں کراتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو جی پتر نہ فرمان ہو گئے پیر جی دعا کرو میں کیا ککھ بھی نہیں ہونا مولوی دی دعا نہ درخت لا کے ہے ام لگ جان کنڈے والے درخت نہ نہیں لگتے ٹھیک ہے جی تو اے تصاب پڑھا نا ان مدرسے کرنا اللہ اکبر اس کو پتہ چلے میرے ماں باپ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی طرف کنڈ کرنی جائز نہیں پشت کرنی جن کی طرف جائز نہیں تو یہاں سے اولاد اندازہ لگا سکتی ہے کہ جن کی طرف پشت کرنی جائز نہیں ان کو جھڑکنا کیسے جائز ہے ان کو آنکھیں دکھانے کیسے جائز ہے ان کے آگے اکڑ جانا کہاں جائز ہے حرام ہے اور یہاں تک آ حدیث پاک میں ماں باپ کردہ فرمان جس پر ماں باپ نرام ہے اسی طرح مر جائے سیدھا جہنم میں ہے وہ جنت نہیں جا سکتا اس پر جنت حرام ہو چکی ہے کی بات ہے پرواہ نہیں لیکن بس وہ کیا ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے اس بات کی طرف والدین خود نہیں توجہ کرتے اس طرف اولاد کو دین سکھائیں سرکار نے نوجوان کو فرمایا لاتم شما مہو اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا دوسرا فرمایا والا تجلس قبل ہو باپ کھڑا ہو تو بیٹھنا نہیں یا والد صاحب سے اجازت لینی ہے ابو جی میں بیٹھ جاؤں یا وہ بیٹھے تو پھر بغیر اجازت کے بیٹھ جانے اگر والد کھڑے ہیں بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو محبوب خدا نے بے ادبی شمار کیا ہے آہ آہ آہ اور کہ مقام کا اندازہ لگا لو اور یہاں بھی دیکھو نا جی آج ہم درس قرآن لے رہے ہیں سن سنا رہے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد باقی کسی نیکی کی ذکر نے کیا کسی حکم کی بات نہیں کی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم نے سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا تیسرا فرمایا ولا تد اوس میں ہی اے نوجوان اپنے باپ کو نام لے کر نہیں بلانا نام لے کر نہیں بلانا جب بھی بلانا ہے ابا جان ابو جان کیا کی بلانا ہے چوتھا ولا تستا سب اپنے باپ کو گالی نہیں دلوانی گالی نہیں دلوانی کیا مطلب ایسا کام معاشرے میں نہیں کرنا کہ لوگ کہے ہوئے یہ ایک ہندا پتر ہے اب کام تو کوئی الٹ کرتا ہے تو فورن کیا کہتے ہیں میں ممبر بیٹھا میں مناسب نہیں سمجھتا وہ لیکن آپ روزانہ سنتے ہوں گے کوئی موٹر سائیکل کی کراسنگ غلط کر دے کوئی بریک اچانک لگا دے کوئی مستی کرے جیسے یہ کرتے ہیں سکول یہ ایسی ہے نا پھر لوگ کیا کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں فلانے دا پتر اویگ فلاں کا ڈمسانے دا جی گل ہے تو محبوب میں کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں اس اسلام کی ایک ایک بات پہ آج سارے نوجوان سارے آخر کوئی نہ کوئی کسی کا بیٹا تو ہے نا <تصفح> <ناستر> اگر وہ سارے بچے جوان بزرگ سب کے سب یہی ایک تہیا کر لیں کہ یار اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے نا ولا بھلا تس تسلیم سرکار نے فرمایا اپنے باپ کو گالی نہیں دلوانی آج کے بعد میں کوئی ایسی حرکت گھر میں گلی میں بازار میں سڑک میں شادی پہ غمی پہ خوشی پہ کسی بھی جگہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو برا کہا جائے خدا کی قسم یہ ایک جملہ ہی پوری دنیا کی تقدیر بدل گیا ہے فرمان سے بتاؤ ایسے ہے ہے کہ نہیں یہ اس ہستی کا فرمان ہے ایک جملے پہ عمل کر لے کہتے ہیں نا جی عمل نہیں ہے سکون میں لانتی ہوں امن اسے انگلش میں پڑھا ہوا ہے جو خود بھائی مار بد امنی ہے جو خود شیطان ہے ایسے اتنے بڑے شیطان جن کو قرآن پاک فرماتا ہے ان شر بری جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور ساری مخلوق میں یہ بدترین ہے سور کتے سے بھی بدتر کیا ہو مخلوق میں وہ بھی تو ہے نا تو جب ساری مخلوق سے کفار ہیں تو وہ ان سے بھی بدتر کر رہے تو جن کو استاد ہم نے بنا رکھا ہے جن کو نمونہ آئیڈیل ہم نے بنا رکھا ہے ہم اپنی نسل کے لیے ان کو تو قرآن کتے سے ماتر فرما رہا ہے اور ہم اس کو استاد بنائے بیٹھے اقوام عالم آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے ہم نے بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور میں نے کہا تو تے ان کے پیچھے نہیں چلنا تجھے مدینے والے محبوب کے پیچھے چلنے کا حکم ہوا ہے نا جس کے پیچھے سوا لاکھ نبی چلے دوسر کو چھوڑ کر تو ان چوڑوں کے پیچھے چلنا چاہتا ہے جن بہ مانوں کو پاکی پلیتی کی تمیز نہیں ماں بہن کی جن کو تمیز نہیں گرل فرینڈ ہے جہاں نکاح کا نظام ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں آ ایسے جن کو استاد بنایا تو پھر نتائج دیکھ لے نتائج عوام کے سامنے اگر یہ نصاب پڑتے میں کہتا ہوں یہ تو حدیث میں تھا اس سے بڑھ کر قرآن نے بیان کیا ماں باپ کے متعلق کیا لا اللہ اف جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے توجہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے دماغ میں خون گاڑھا ہوتا ہے شدت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت سخت ہو جاتی ہے تو وہ کبھی گالی دے دیں گے کبھی سخت بولیں گے میرے مالک نے فرما دیا اے بندے جب ماں باپ بڑھاپے میں ہو نا تو لاتما اوف ان کو اوف نہیں کہ اف سے آگے لفظی کوئی نہیں کیا بتاؤ اف سے آگے لفظی کوئی نہیں آخری لفظ آج میرے مالک نے بیان فرما اگلے دو جن وہ تو سخت ہے نا لاتا ان کو جھڑکنا نہیں وہ کل ما کو بات نرم لہجے سے کرنی ہے میں کہتا ہوں جب اف کہ نہیں حرام ہے تو باقی کیا حلال ہے ماں باپ کے ساتھ باقی برا برا سلوک کہاں حلال ہو سکتا ہے جب اف کی نہیں حرام ہے اتنے بڑے حکومت لیکن یہ کیا ہے یہ اسلامی نصاب تھا ہماری نسلوں کے لیے جس کو ہم نے جانا, جانا کہاں ہے ہمارا تو شہر ہی رہائش ہے شہر میں ہم رہتے ہیں ایک قبر بنتی ہے اس کے اوپر پتنی کو پچوجا قبر تو مہینے میں بن جاتی ہے ایسی ہے جی تو جانا کس نے اللہ اکبر دوستوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو ہماری نسل بھی ہمیں یاد رکھے تو پھر یہ باتیں دل دماغ میں بٹھانی پڑے گی اور اپنی نسل کی تربیت دین کے مطابق کرنی پڑے گی جدھر لاکھوں روپے لگا رہے ہو لاکھوں روپے لاکھوں روپے بے تربیت دن پر خرچ کر رہے ہو میں کہتا ہوں وہ لاکھوں روپے دینی مدرسے پر لگاؤ نا وہ دین پر خرچ کرو پیسہ لگانے کا اجر بھی ملے توجہ نہیں کی یار پیسہ لگانے کا اجر بھی ملے نسل بھی تربیت یافتہ ہو جائے سونے بھی سو آگا ادھر پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے پیسے دے کر جان بھی خود بھی لے رہے ہیں نسلوں کو بھی دلا رہے ہیں ایسی ہے نا ہاں جی کیونکہ ادھر پڑھنے والے کے تین چار مشن ہوتے ہیں بینک بینک بی بی ایسے ہے نا بڑھی گڑی کوٹھی کو پانچواں مقصد ہے تو بتاؤ <laughs> بینک مراؤ بیوی ہو گاڑی اچھی ہو کو مقصد جی کوئی زی ہو جانی ہے نا اتنے بینک چی آ جانی ہاں جی یہی ہے نا یہ ویسے اقبال نے بھی کہا تھا میں نہیں کہہ رہا یہ وہ جو پی ایچ ڈی جس نے کی نا لیکن وہ ہمارا خیر خواہ تھا اس نے خود آم چوسا آم کھٹا لگا ایک بحال نے سب کو بتایا یہ کھٹا ہے اس کو نہیں چوسنا توجہ نہیں کیا لیکن یہ خیر ہے نا ایک آدمی خود تو کسی طرف چلا جائے جب دھوکا کھائے تو واپس آ کر مسلمانوں کو بتایا دھوکا ہی دھوکا جائے کدی نہ جانا ان جا مرے گا جائے گا وہ اپنا آپ مکالم لنڈے اس بندے تک کوئی کمی نہیں چڈی اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی اقبال نے کہا تھا سمجھو حال بھی بتایا تھا مولویوں کو جو آج کہتے ہیں نا اسلام لاؤ فلا کرو فلا کرو فلا کرو ووٹ آئے گا تو اسلام آئے گا یہ آئے گا میں کہوں اقبال سے پوچھ اسلام کیسے آئے گا ادھر سے تو تم کہتے ہو بھائی کفر کا نظام ختم کرنا ہے کفر کا جناب تسلط ختم کرنا ہے میں نے کہا کہا کہ مفکر سے پوچھو کفر کا نظام کس چیز سے قائم ہے اور کیسے ختم ہوگا بتا دو اقبال کی زبانی اقبال <تصح> <تصح> کہتے ہیں یہ جوان یہ مدرسہ اس وقت مدرسہ سکون کو کہتے تھے کو سکول کو اس کا ابتدائی نام مدرسہ ہے پڑھے کتابوں میں جی ایسی ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رمائی انہیں میں خانہ فرنگ آباد تو میں جو نہیں کی آپ نے بات وہ دوست نے ایاشی لی گل کی تھی تو میرے شعر یاد آیا اقبال کہتے ہیں یہ سکولی لڑکا اے جناب سکول اور ایک پینشن تنخواہ سرور و ران آئی پکنک. پکنک منانے جاتے ہیں نا وہ جس کا یہ رہ لائی سرور ران آئی فرمایا یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رائی وہ انہیں کے دم سے ہے میں خان فرنگ آباد اقبال کہتا ہے یہ سکول والا لڑکا جو یہودی نظام کو چلا رہا ہے سکول پیدا کر رہا ہے اور یہ تنخواہیں یہ پینشنیں ان لالچوں کے اندر یہ لگا ہوا ہے یہ مسجد میں نہیں جاتا مدرسہ مل جاتا یہ قرآن حدیث تاریخ اسلام نہیں پڑھتا یہ انگلش اور سائنس کا دل دادا ہے اقبال فرماتے ہیں آج اس لڑکے کو ادھر سے نکال اپنے نبی کے مدرسے میں ڈال پوری قوم کے بچے مدرسہ میں آئے توجہ یار پھر سکول نہیں مسجد آباد ہو مدرسہ آباد ہو پھر جو تنہائی پینشنیں یہودی سے لے رہے ہو وہ ادھر سے نہ لے وہ دین کی خدمت کر کے لے تو فرمایا ایک دن کے اندر یہودی نظام چلا جائے گا نبوی نظام آ جائے گا مانو جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو چھیڑتے نہیں ہو شار پکڑ نا توجہ نہیں کی یار بات ہاں جی لیکن اس کو چھوڑنے میں وہ فرماتے تھے ایک کافر ایک ہزار کافر کو مسلمان کرنا آسان ہے ایک گھر کو سکول سے ہٹانا مشکل ہے قربان فقیر تیری بصیرت پر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی ہے ہاں جی تو دوستان گرامی میں یز کر رہا تھا ان کو شک بھی ہوتے ہیں لیکن شک بھی کیوں کرتے ہو بھائی درخت خود لگایا کانٹے دار تو پھر اس کا پھل جیسا ہے دے رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ تو بیچارہ عمل کر رہا ہے اور میں قسم خدا کی کر کے کہتا ہوں کسی کا باپ بھینسوں کا واڑا ہو اس کا بھیسے رکھی ہوں گائے رکھی ہوں بکری رکھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے جو ان جانوروں کے ساتھ جو بزرگ کرتے ہیں یا کوئی بھی نوجوان ہو بزرگ ہو اس کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے ایسی ہے اب اس کا بچہ گریجویٹ ہو اس کے ساتھ دوست آ جائیں یونیورسٹی سے وہ, وہ تعارف کرانا پسند کرے گا کہ یہ میرے والد صاحب اور کئی خبریں ہم نے ایسی سنی ہے استاد صاحب سے میں نے یہ ایک بات سنی تھی کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ لڑکا سکول کالج یونیورسٹی پڑھتا تھا والد جٹ ذمہ دار تھا اور اس کے وہ اچانک اس کے مہمان آ گئے لڑکے کے اس کے گھر میں تو جب انہوں نے پوچھا بزرگ کون اس نے کہا جی ہمارا ملازم ہے یہ باپ کی یہ حالت ہے یہ تعلیم ہے جس کو ہم دلوقتي تعلیم کہ میں کہتا ہوں تعلیم کہنا یہ تو تا عین لام یا میم یہ قیامت کے دن شکوا کریں گے حروف بھی کدھر جا جوڑا ہمیں اور میں نے کہا تعلیم تو وہ ہے در ہے تعلیم یہ ہے حضور حضر الصلاۃسلام فرما رہے ہیں اگر ماں باپ کے ناک کے دونوں سوراخوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اولاد اپنی زبان منہ کے ساتھ چوس کر بیٹھ پھینکے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ اسلامی تعلیم یہ تعلیم اور یہ پڑھے گا اس کے کان کھولیں گے کہ ماں باپ کیا ہے لیکن آج افسوس ہے نہ ماں باپ کو پتہ ہے اس کو انسان کیسے بنانا ہے کوئی پتہ نہیں ان کو پھر وہ جیسا بیج ڈالتے ہیں اسی طرح کی فصل پا لیتے ہیں تو دوستان گرامی باتیں بڑی ہیں کوئی سمجھ آ گئی ہے جی اللہ اکبر کبیرہ تو آگے فرمایا وہ دل قربا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو یہ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ و تبارک نے وعدہ کیا تھا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہا ہے ہماری طرف اس لیے اتارا ہے تم بھی ایسے کرو تم بھی ایسے yeah. یہ دین خالی یہ بات خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے توجہ تو عقیم اسفلا تھا تو الصلاة, زکاة, نماز قہم کرو زکات ادا کرو مالک طالب فرماتا ہے، یہ میں نے تم سے عہد لیا تو انجیل میں پھر کیا ہوا تم اللہ خلیلم پھر تم پھر گئے وعدہ خلافی تم نے کر دی یہ کام تم نے پورے نہ کیے مگر تم میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے اس اہد کو پورا کیا وہ انت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تھے ہی پھرنے والے تم تھے ہی راج کرنے والے اللہ اکبر اور تمہاری قوم کی عادت ہی منہ پھیرنا تھا اور آہد سے پھر جانا تھا دوستان کی رامی یہ چند باتیں ان اللہ تعالی جو کوشش کے متعلق رہ گئی ہیں وہ اگلے درس قرآن پاک میں عرض کروں گا یہ آیت نمبر 83 سورج بقرہ شریف کی تراسی نمبر آیت تک درس قرآن ہمارا آج مکمل ہوا جو میں نے سنایا جناب نے سنا مالک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں سے بچنا لازم قرار دیا ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اب آنے دو تین دن کے بعد شب برات آ رہی ہے جمعہ شریف پہ میں نے اس کے فضائل متعلق ارض کیا تھا تو ان شاء اللہ تعالی شبت کو یعنی جو چودہ پندرہ کے درمیانی رات رات ہے اس رات کو میری تو مجبوری ہے میں نے پچھلے سال بھی وعدہ خلافی کی تھی دوستوں سے وہ ہو گئی تھی ادھر کی وجہ سے اس دفعہ میں نے جانا ہے لیکن بہرحال ترغیب کے لیے یہاں محفل پاک کا اہتمام ہے تو اس کے اندر لنگر شریف بھی پکایا جائے گا سوارے ہیں تو لنگر کے اندر بھی جنہوں نے حصہ ڈالنا ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالے اور تشریف بھی لائیے گا اور اس میں بھی ایک بات میری غور سے سنیں یہ اہم مساجد کے اندر جو محافل کی جاتی ہے نا تو یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ترغیب ہو کیا ہو غبلت ہوتی ہے بند کئیوں کو پتا نہیں ہوتا بھی شب برات ہے کیا چیز دوستو وہ عظیم رات ہے جس کے اندر ہمارے سال بھر کے معاملات کا فیصلہ ہونا ہے سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد ہونے ہیں جی اور لا تعداد لوگوں کی بخشش ہونی ہے جو بخشش مانگیں گے جو بخشش ہے اور جنہوں نے پٹاخے شرلیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت عثمانی دنیا سے آوازیں لگائے گی اور یہ شرلیاں پٹاخوں سے استقبال کریں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ مجوسیوں والا کام کر رہے ہیں مجوسیوں والا تو جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن لہٰذا اس رات کو بھی ضائع نہ کریں بڑی عظیم رات ہے برکتوں والی رات ہے اور رحمتوں والی رات ہے اور فیصلے کی رات ہے اور مزے کی بات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے یہ اس پاک استاذات کی مہربانی ہے اور یہ صرف اور صرف گمبد خزرا کے مکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے اللہ جی تو اس کی برکتوں سے بھی کوئی آدمی محروم نہ رہے توجہ کرنا مساجد کے اندر بھی بے شک محافل کوئی ناجائز بشرطے کی حدود کے اندر رہ کر کی جائے تو ٹھیک ہے بطور ترغیب ہونی چاہیے لیکن میں نے جمعے بھی بیار کیا تھا اصل میں ان راتوں کو خلوت نشینی ہونی چاہیے خلوت میں جا کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ دل سے معافی مانگے اور رب الجلال اس کو معاف نہ کرے تو اس لیے اس کے رحمتوں سے بھی معروم نہ رہنا اللہ و تبارک و تعالی ہمیں اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمایا وہ دعوانا اللہ رب الحمد سارے حضرات ایک مرتبہ